نحن اعلم بما و وما انت و بجبار فدکر بالقرآم من آئی در اہل کفر جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور آپ کا کام انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا نہیں ہے بس آپ قرآن کے ذریعے اس آدمی کو نصیحت کرتے رہیے جو میری دھمکی سے ڈرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرقی نے مکہ کی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف افترا پردازی اور بعض بادل موت کا انکار اللہ کو خوب معلوم ہے اور وہی ان سے اس کا حساب لے گا آپ کا کام تو انہیں ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا آپ کا کام نہیں ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے جو میرے عذاب و اعقاب سے ڈرتے ہیں یعنی آپ کا واضح اور آپ کی نصیحت تو سب کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے جو آخرت پر اور جنت پر ایمان رکھتے ہیں وب اللہ